حدیث نمبر 4580 سرکار مدینہ راہد قلب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و وبارک وسلم پچھلے دو سلسلوں سے جنتی نعمتیں جو بصورت غذا خوراک کھانا جنت میں جنتیوں کو عطا کی جائیں گی ایمان والوں کو اعمال صالحہ کرنے والوں کو اس کا کچھ بیان کیا جا رہا ہے آج بھی کچھ مزید اس کے بارے میں سنیں گے اللہ تبارک و تعالی جنت میں جنتیوں کی ضیافت فرمائے گا مہمان نوازی فرمائے گا پھلوں کے ساتھ بڑے بڑے پرندے من و سلوا شہد دود اور دودھ کی نعمتیں ہوں گی پر ایک سورہ بقرہ آئی نمبر پچیس ٹوینٹی میں شاد ہوتا ہے کل میں رزی کو من ہے من سے میرا تین رزقن کو لو ہے رزی کن قبل من قبل تم بھی متشبی ہے جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا اور وہ صورت میں ملتا جلتا انہیں دیا جائے انہیں دیا گیا جنتیوں کو جنتی پھل دیے جائیں گے پارہ انتیسور مرسلات کی آیت نمبر بیالیس میں اس کا بیان ہے پارا ستائیس سورہ واقعہ میں جنتی پھلوں کا بیان ہے پارا پچیس سورہ زخرف میں جنتی پھلوں کا بیان ہے جنت میں جنتیوں کو جنتی کھانے اور لذیذ ترین شراب پاک شراب دی جائے گی اور طرح طرح کے بے شمار پھل ہوں گے جن سے جنتی کھائیں گے ایمان والے کھائیں گے اعمال فالحا والے کھائیں گے اور یہ جنتی پھل ختم نہیں ہوں گے ان جنتی پھلوں سے روکا نہیں جائے گا اس کا بیان سوئے واقعہ میں ہے وہ فیسی لگتوں تیو لے منگ اور بہت سے میووں میں یعنی پھلوں میں جو نہ ختم ہو نہ روکے جائیں ترہ طرح کے پھل ہوں گے جنت میں کبھی ختم نہیں ہوں گے جب کوئی جنتی پھل توڑا جائے گا تو فوراً اس کی جگہ ویسے ہی دو پھل اور آ جائیں گے میرے آکا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا اگر جنتیوں میں سے کوئی شخص جنتی درخت سے پھل توڑے گا درخت میں اس کی جگہ دو پھل ظاہر ہو جائیں گے اور جنتیوں کو ان پھلوں کے استعمال سے روکا نہیں جائے گا اب دنیا کے اندر پھل لینے تو غریب آدمی تو دیکھ کر ہی دل بہلائے اتنے مہنگے مہنگے پھل ہوتے ہیں اچھا لے لیے تو شوگر کھا نہیں سکتے آم بہت لذیذ پھل ہے دنیا میں اللہ کی نعمت ہے مگر غریب آدمی تو دیکھ کر دل بہلائے اتنے مہنگے ہوتے ہیں پھل سیب کتنا مہنگا ہوتا ہے تو جنت کے اندر مفت میں فری میں پھل دیے جائیں گے اور کوئی میڈیکلی بھی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوگی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اب یہاں تو کھائیں تو شگر لیول بڑھ جائے گا یا فلاں پھل کھائیں گے تو یہ پرولم ہو جائے گا وہاں یہ پرولم نہیں ہوگا بیماری وہاں ہے ہی نہیں اچھا یہاں دل چاہتا ہے کہ دو نہیں تین کھاؤں تو پیٹ نہ خراب ہو جائے جنت میں یہ بھی نہیں ہوگا جنتی جتنا چاہے گا کھائے گا اور ایک خوشبودار ڈکار آئے گی دنیا کی دکار کی طرح نہیں جو بدبو دار ہوتی ہے. وہ خوشبودار ہوگی اس سے سارا کھانا ہزم ہو جائے گا سبحان اللہ اور جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اپنے کرم سے جنتی پھل بھی عطا فرمائے گا اور گوشت بھی عطا فرمائے گا جو وہ چاہیں گے اس کا بیان پارا سپتاس سورج تور کی آیت نمبر بائیس میں ہوتا ہے وہ امددی اور ہم نے ان کی مدد فرمائی میوے اور گوشت سے جو چاہیں جنتی پھل جنتی میوے گوشت جو چاہیں گے انہیں عطا کیا جائے گا سبحان اللہ اہل جنت پر اللہ تبارہ کا واطلہ کا احسان جنتوں پر اللہ تبارہ کا و تعالی کی مہربانی جنتیوں پر اللہ تبارہ کا و تعالی کا انعام بڑھتا چلا جائے گا بڑھتا چلا جائے گا اور ان کی نعمتیں ہر دم ترقی کریں گی کبھی بھی کم نہیں ہوں گی اور جنتی پھل جنتیوں کے قریب ہوں گے چاہے کھڑے کھڑے کھا لیں چاہے بیٹھے بیٹھے کھا لیں چاہے لیٹے لیٹے اس پر پھل کو چاہے تو لے لیں اب دنیا بھی درخت اتنے اونچے اونچے کھجور کا درخت کتنا اونچا ہوتا ہے کھجور کیسے حاصل کریں جنت میں یہ دشواری بھی نہیں ہوگی جنت پھل ان کے قریب ہوں گے سورہ ہا کا انتیسواں پارا نا اس میں اس کا بیان ہے کتو اس کے پھل قریب ہوں گے وہیلت کتو تیل یہ انتیسواں پارا سوریہ دہر کیا نمبر چودہ میں بیان ہوتا ہے اور اس کے گچھے جھکا کر نیچے کر دیے گئے ہوں گے سبحان اللہ اور جنتی جنتی پھل بیٹھے ہوئے کھائیں لیٹ کر کھائیں جیسے کھائیں سبحان اللہ تو جنتی پھل ہمیشہ رہیں گے جنت کا سایہ ہمیشہ رہے گا سایہ ختم نہیں ہوگا ذائل جب جنت جنت میں چاند سو رہی مگر پھر بھی سایہ ہوگا سبحان اللہ جنتوں کے لیے پرندوں کا لذیذ گوشت ہوگا ہندو لذیذ ہوتا ہے پرندے مسلمان تو وہی کھاتے ہیں اللہ کی شان ہر ہر نوالے پر ہر ہر لکمے پر اس کا ٹیس جدا گانا ہوگا اب یہاں تو بڑی بھوک لگی ہے بڑی بھوک لگی ہے کھانا سامنے آئے تو بہت جلدی جلدی ہاتھ مارتے اور ایک آدھ روٹی کھا لی تو کہتے اور لیجیے کہ بس بس یہ پیٹ بھر گیا وہ ٹیسٹ ہی نہیں رہتا وہ مزہ نہیں رہتا جنتی کھانوں میں ایسا نہیں ہے کھاتے جائیں گے ٹیسٹ بڑھتا جائے گا مزہ بڑھتا جائے گا گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا حامر پارا سپتا سورہ واقعہ میں ارشاد ہوتا ہے وہ اللہ میں توئیں اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں یہ پرندوں کا گوشت کون لے کر آئے گا جنتی خدمت جن کو کہتے ہیں غلمان چھوٹی عمر کے لڑکے بہت ہی خوبصورت بہت حسین گویا کے وہ موتی ہیں بکھرے ہوئے سبحان اللہ تو جن پرندوں کے گوشت کی جنتی تمنا کرے گا یہ جنتی خدمتگار لڑکے جنتیوں کو لا کر بڑے احترام سے آنر کے ساتھ پیش کریں گے جنتی پھل پیش کریں گے یہ ان کی ایک خدمت ہوگی ان کے لیے ایک اعزاز ہوگا ورنہ جنتی درخت سے لگے ہوئے پھل ان کے قریب ہوں گے ان کو پکڑنا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اسی طرح جو جنتی پرندے ہیں جب تمنا کریں گے وہ جنتی پرندہ بھنا ہوا ان کے سامنے حاضر ہو جائے گا سبحان اللہ حضرت سینا عبداللہ ابنی عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں کہ اگر جنتی کو پرندوں کا گوشت کھانے کی خواہش ہوگی اس کی مرضی کے مطابق پرندہ اڑتا ہوا سامنے آ جائے گا اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کے سامنے اس کی پلیٹ میں ہو اب جنتی جتنا چاہے گا کھائے گا اور پھر یہ پرندہ اڑتا ہوا چلا جائے گا سبحان اللہ میرے آکا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا تم جنت میں اڑتے ہوئے پرندے کو دیکھو گے تمہارے دل میں اسے کھانے کی خواہش ہوگی وہ اسی وقت بھنا ہوا تمہارے سامنے پیش ہو جائے گا دائی دائی رسالت شہن نبوت صلی شہن تعالی علیہ ع وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک جنت کا پرندہ بختی اونٹ کی طرح ہوگا بہت موٹا تازہ جو اونٹ ہے اس جیسا بہت بڑا ہوگا وہ جنت کے درختوں میں چرے گا یہ سن کر حضرت سیدنا ابو بک صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم بے شک وہ پرندہ تو بہت اچھا اور عمدہ ہوگا مالک کے جنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے کھانے والا یعنی اس پرندے کو کھانے والا اس سے زیادہ عمدہ اور اعلیٰ ہوگا اور اے ابو بکر میں یہ امید رکھتا ہوں تم بھی اس جنتی پرندے کو کھاؤ گے سبحان اللہ کیا شان ہے میرے نبی کی کہ آپ اپنے غلاموں کی تقدیروں سے حالات سے خبردار ہیں ماشاء اللہ کیا بات ہے ترمیزی شریف کی حدیث پاک میں ہے حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو بیالیس ٹو فائیو اللہ تعالی لنو فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کوسر کیا ہے فرمائی ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی جنت میں دوس سے زیادہ سفید شہ سے زیادہ میٹھی اس میں پرندے جن کی گردنیں اونٹوں کے گردنوں کی طرح ہوں گی گویا کہ وہ شتر مرغ ہیں اور حسین ایسی کہ اللہ ہی جانے تو عمران بولے یہ خوب ہے یعنی نعمتیں بہت اچھی ہیں یا شتر مرغ بہت عمدہ موٹے اور خوشنما ہوں گے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا وہاں کے کھانے اس سے بھی زیادہ خوب ہیں پرندے تو فقط دیکھنے کی نعمت ہے جو بڑی بھلی معلوم ہوگی اگر وہاں کے کھانے دیکھو تو وہ ان سے بھی اچھے ہوں گے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے جنتی پرندوں کے بارے میں ہمیں خبر دی جنت کے دستر خانوں کے بارے میں ہمیں خبر دی اور جنت میں جنتیوں کو پاکیزہ شراب پلائی جائے گی کن کو جو دنیا میں گندی سڑی ہوئی شراب نہیں پیئیں گے تو اللہ اپنے کرم سے انہیں جنت میں شراب پلائے گا یہاں شراب عشق مصطفیٰ میں وہ مدہوش رہتے تھے شراب عشق الہی میں گم رہتے تھے تو جنت میں ان کو اللہ تعالیٰ پاکیزہ شراب پلائے گا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں داخلے جنت فرما دے پڑوسی بنا مجھ کو جنت میں ان کا ان کا اپنے محبوب کا صلى الله تعالي عليه وسلم خدائي محمد برائي مدينة آمين آمين اللهم إني أسألك الجنة الفردوسة بغير الحساب آمين بجاه النبي هلمين صلى الله تعالي عليه وسلم